اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کا کوئی ٹالنے والا ناؤ اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کے رد کرنے والا کوئی ناؤ اسے پہنچاتا ہے اپنی بندوہے میں جسے چاہے اور وہی بخشنی والا مہربان ہے